اور احماد اچھا جی یہ جو ایک اور آماد عقائد اور تعلیم یہ دونوں ہاں تعلیم اسی کو کہتا ہے یعنی تعلیم کو کہتے ہیں نا جی جی جی جی ان کے سکھانے کو تعلیم اور تعلیم کیا ہوگی اسلامی تعلیم لے کے ان کے بعد اسلامی فکر ایک بات اور جوڑ لیں تاکہ بات اور بھی کر لیں کہ یہ جو ایک حدیث ہے یہ آپ کی جانتے بھی ذکر ہے کہ علم حاصل کرو اور وہ سب جائے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 لیکن کسی غیر کسی وجہ سے کسی سبب سے کسی آردر کی وجہ سے اس کو حرام ہو جائے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 یہ دونوں کو استعمال کر کے ختم کر دو یہ کھٹ کھ کر ختم ہو جائے تو آپ نے میں پھر بھی حضرت کے روپئے ٹھیک تلاش کر رہوں گا تو اس کا یہ مطلب کوئی دیوکو کو سمجھے گا کہ آپ نے جوتے چلتے لوہے کا جوتا بنایا تھا اور گڈا لوہے گیا تھا اور آپ نے جلا چلتے چلتے اس کو گسا دیا اور پہنچ گیا اس کا مطلب اللہ کے مندر صرف اہمیت بتانا محسوس ہوتی ہے کہ اتنا سفر اتنا مشقت اتنا محنت کرنی پڑے اچھا اب یہاں پر میں ایک اور بات کرتا ہوں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 اسمبلی کا تصور ہی نہیں ہے یہ سب لانتی جا, کری ازادہ ازادہ ازادہ اسلام میں عدالتیں ہوتی ہیں اور عدالت اور کچہری کا سبین آسمان کا فرق ہے آجی. بات سمجھ آئی کہ کی میں کیا وہ تو, دو دو کہیں اور, تو جی جی. حضرت جی یہ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا آپ کو <تسفح> نکل گئی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 جب وقت آیا پر وہ الفاظ میں تلوار ماری تلوار جناب آ, آ, را را را را آ جا رہی تھی بعد میں جب وہ تھا شکر جب شام میں آئے وہ توحید کا غلبہ تھا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 تھا لیکن کوئی تصور تصور کیا ہے تصور دو چیزیں اخلاص اور اخلاق م. بس اللہ تعالی کے ساتھ اخلاص اور اس کی مخلوق کے ساتھ اخلاق شریعت کے مطابق دوسرے لفظوں میں اگر یوں آئے لوگ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 تعلیم میں کھڑے پانی میں نہیں مل سکتا <coughs> ہے تو پھر اللہ پاک ہے تو پھر پاک جگہوں پر ہی آئے گا ہاں اپنی رحمتہ بیٹھے بل پاک ہوں گے یا وجود پاک ہوں گے تو پھر ہی معاملہ چل گیا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 اس نے شخص لگا دی وہ تقی کے لیے ہاتھ ہی آئیے hmm. اور وہ تفی بننا کتنا آسان ہے hmm. بتایا مشکل کا قرآن تک پہنچنا بھی آلہ درجہ یہ ہے جی تکوا اصل پرہیز بچنا کیسے بچے باصل سے بچنا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 جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عورتیں ناراض ہوگی یہ شیطان کی رسیاں ہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کوئی نصیب والی عورت ہوگی ہو, راضی ہوگی تیسرا <laughs> دولت جہاں پر تین ہوگا وہاں پر دولت راضی نہیں ہوگی دولت نہیں آ سکتی دو دن کیا ہے تخوا صاحب سہیب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 سامنے بہادر چہرے صاف کرا کے ایسی اندر دنیا جو بہتی ہے جکر الائن میں ہے اوہر ہے کبھی پر اپنے ہمارا جاتا امار دامتر ایسا آپ کو شکریر اپنے کاملے میں جاتا ہے اپنے کاملے میں جاتا ہے ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی یاد جریہ تک جل لالتا لائی جکر جڑا و شسانی میں باتا دیگا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 تو وہ اس لیے حاجی بنا ہوتا ہے آج تو کہتا نہیں جی میں تو نہیں کرتا لیکن اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا تو ایک چیز مزاج ہوتا ہے پھر وہ اس سے لڑتا ہے اور اس کے پاس اس تو جہاد جہاد بن نقص اسی کے نام یہ زیادہ جب اچھا ارآمان الہبا یہ قرآن پاک کے بعد میں ملے جا کیا تم نے ایسے شخص دیکھا ہے جس نے اپنی کو اپنا خدا بنا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 जी कोई तरीका कोई सिलसिला कोई वजीफा जियारत मुस्तफा का नायक कोई वजीफा शायद उसकी ज्यादा नहीं हो सकती ठीक आपकी ज्यारत करने का सिर्फ एक तरीका एक तो शरीय रसूल टपीच से फना हो जाए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 ना था अच्छा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा पर्दा हटा दीजिए की जब ये गुफ्तगू हो रही है और अदावी गुफ्तगू जो होते हैं पहला पहले अमर है एकरा पहले अमर आ गया पहला आपने कब पढ़ा है पहले आ गए एकरा